ومن باع إناء فضة ثم استرقى وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبس وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده کل ہم نے بیا صرف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بیا صخ میں نے بتلایا تھا کس کو کہتے ہیں کہ جب جہاں اِیوزین دونوں طرف سے جو ہیں وہ کس قبیل سے ہوں سمن کی قبیل سے ہوں مولانا سمن کی قبیل سے تو اب اگر جنس کے بدلے جنس آئے تو اس صورت کے اندر برابری ضروری ہے اور جنس کے بدلے خلاف الجنس جینس آئے تو وہاں زیادتی جائز ہے بھائی زیادتی جائز ہے اور بتلایا تھا کہ اس حاقد کے اندر آئی پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے اگر قبضہ دونوں نے نہ کیا آئی پر یا کسی ایک نے قبضہ نہیں کیا تو پھر آقد صارف باطل ہو جائے گا بھائی اور نیز عام بیگ کے اندر تو سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز تھا لیکن یہاں پر سمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیا وجہ تھی کیونکہ کی اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے اگر آپ تصرف کر کے اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیتے ہیں تو آپ نے سمن پر تو اسی مجلس میں قبضہ نہیں کیا کسی اور چیز پہ اس کے عوض پہ قبضہ کر رہے ہیں حالانکہ اسی سمن پر قبضہ ضروری تھا قبضہ ضروری تھا اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذکر ہوا تھا بھائی وہ تلوار جس پر زیور لگا ہو میں نے بتلایا تھا ایسی کوئی بھی بیع جب آپ کریں جس میں ایک طرف سے مثلا سمن دے رہے ہوں یا دونوں طرف سے سامان کے ساتھ ساتھ کچھ سمن بھی ہوں یا سمن کی جنس میں سے کوئی چیز ہو تو خود بخود وہاں کون سی بیع آ جائے گی بے سرف بیچ میں آ جائے گی تو بہ سرخ کی شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا مثلا آپ درہم دے کر کیا لینا چاہتے ہیں ایک ایسی تلوار لینا چاہتے ہیں جس پر کیا لگی ہوئی ہے چاندی لگی ہوئی ہے تو اب ادھر سے آپ دے رہے ہیں درہم یہ جن سے سمن ہے ادھر سے تلوار لے لیں لیکن تلوار کے ساتھ چاندی بھی ہے تو چاندی دوسری طرف سے بھی آ گئی جن سے سمن میں سے تو یہ بیچ میں خود بخود کیا آ گیا آگے سر تو اب جن سے سمن کے بدلے جتنا ایوز بن رہا ہے کم از کم اتنے پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے بھائی مثلاً وہ تلوار آپ نے سو درہم کی خریدی اور اس پر چاندی کتنے کی لگی ہوئی ہے پچاس درہم کی تو یوں سمجھیں گے یہ پچاس درہم سو میں سے پچاس درہم کس کا ایوز ہیں؟ چاندی کا لہذا اس پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے اسی مجلس میں قبضہ ضروری ہے نیز جتنے کی آپ وہ چیز لے رہے ہیں وہ اس سمند سے زیادہ ہونے چاہیے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مثلا تلوار کے ساتھ چاندی کتنے کی جڑی ہوئی ہے پچاس درہم کی تو اس تلوار کو پچاس درہم سے زائد میں لینا پڑے گا ورنہ ربا لازم آئے گا پورے پچاس میں لینا بھی درست نہیں پھر بھی ربا کیسے پچاس درہم تو پچاس درہم کے بدلے ہو گئے اور یہ تلوار ایک طرف سے زائد چیز آ گئی. تو یہ کیا بن گیا؟ تو پچاس سے زیادہ ہو مثلا اکاون درہم ہو گئے بھائی اب پچاس درہم تو پچاس درہم کی چاندی کے بدلے میں ہو گئے اور باقی یہ ایک درہم کس کا بدلہ بن گیا تلوار کا تو اب ربا نہیں ہے بھائی ریبا نہیں تو یہاں پر اب تلوار پر بھی وہ اسی مجلس میں قبضہ کرے اور وہ جو اس کے برابر سمن کم از کم جو ہیں ان پر بھی اسی مجلس میں قبضہ ضرور کرے مثلا تلوار اس سے اسی مجلس میں وصول کر لے اور اس کو کم از کم کتنے دے دے پچاس دن ہم اسی مجلس میں دے دیں کیونکہ جتنے میں آفدے سرف آ رہی ہے کم از کم اس کے صحیح ہونے کے لیے وزین پر مجلس کے اندر قبضہ ضروری تھا قبضہ ضروری پھر اس کے اندر دو صورتیں بنتی تھیں ایک صورت یہ تھی کہ وہ جو چیز کے ساتھ زیور ہے یا جن سے سمن ہے وہ اس سے علیحدہ آرام سے ہو سکتی ہے یا علیحدہ نہیں ہو سکتی اگر آرام سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر مسئلے کی صورت بدل جائے گی اگر جدا نہیں ہو سکتی تو پھر مسئلے کی صورت بدل جائے گی کیسے دیکھو بھائی مثلاً بھائی تلوار سے وہ چاندی علیحدہ نہیں ہو سکتی تو اس صورت کے اندر دونوں میں سے ایک نے یا دونوں نے حیوس پر قبضہ نہیں کیا اور جدا ہو گیا عقد کر لیا لیکن حیوت پر قبضہ نہیں کیا جب حیوس پر, پر قبضہ نہیں کیا تو جو تلوار کے ساتھ چاندی لگی ہوئی ہے اس کے اندر آقد کون سا ہو رہا تھا سر تو وہ کیا ہو گیا بادل جب وہ باطل ہوا تو وہ تو تلوار سے جدا ہو نہیں سکتا لہذا تلوار میں بھی بے کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی لیکن اگر وہ تلوار سے جدا ہو سکتا ہے تو پھر اس پر تو قبضہ ضروری ہے لیکن تلوار پر قبضہ اسی مجلس میں ضروری نہیں تو صرف اس کے اندر آقد باطل ہوگا تلوار کے اندر آقد باطل نہیں ہوگا سورج سمجھ میں آگے بھائی اب آگے دیکھیے <يَقْبِز> چاندی کا برتن خریدا مارانا چاندی کا پیالہ خریدا تو یہ پیالہ کس چیز کا بنا ہے چاندی کا اور چاندی کس قبیل سے ہے سمن کی قبیل سے ہے بھائی سمن کی قبیل سے آپ یہ ضروری ہے کہ اسی مجلس کے اندر کیا کیا جائے ایزین پر قبضہ کیا جائے وزین پر قبضہ کیا جائے لیکن زین پر قبضہ نہیں ہوا پوری طرح یعنی سمن اس نے صرف نصف وصول کر لیا نصف ادا کیا اور نصف کا کیا کہا میں بعد میں ادا کروں گا نصف بعد میں ادا کروں گا تو جتنے کی اس نے ادائیگی کی, کی اور دوسرے نے اس پر قبضہ کر لیا اتنے میں تو عقد صحیح ہوا اور باقی پیالے کے اندر عقد سرف کیا ہو گیا باتت. مثلاً وہ پیالہ تھا سو درہم کا جس نے سو درہم تو خریدا بھائی سمجھ میں آیا اور اس کا وزن بھی اتنا ہے اس پر چاندی لگی ہوئی ہے بھائی سمجھ میں آیا وزن چونکہ ادھر بھی چاندی ہے ادھر سے بھی آپ درہم دے رہے ہیں درہم بھی کس چیز کے ہوتے ہیں چاندی کے تو دیکھو ملانا جنس بھی آ گئی اور قدر بھی ہے بھائی کیا ہے وہ بھی چاندی ہے نا تو لہٰذا اس سورت میں وزن کے اندر بھی مساوات وزن کے اندر بھی مساوات ضروری ہے بھائی ہاں اگر دینار دے رہے پھر تو جینس بدل گئی پھر مساوات ضروری نہیں اب پیالہ آپ نے خریدا آقد کر لیا اور اس مجلس آقد میں اس نے پیالہ آپ کے حوالے کر دیا لیکن آپ نے پورے سو درہم دینے کے بجائے اس مجلس میں کتنے ادا کیے پچاس درہم نصف ادا کر دیے تو نصف پیالے میں عقد صرف صحیح ہوا اور نصف میں جیسے ہی آپ مجلس ختم کی جدا ہوئے اس نصف کے اندر عقد صرف کیا ہو گیا باطل ہو گیا تو اب کیا کیا جائے بھائی یہ تو نصف میں عقد صرف آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے نصف کے اندر عقد صرف صحیح نہیں کہتے ہیں بھائی اب وہ پیالہ آپ دونوں کے درمیان مشترک ہو گیا آدھا کس کا ہوا بائے کا اور آدھا کس کا مشترکہ ہو گیا بھائی پیالہ دونوں کے اندر مشترک ہو گیا تو کہتے ہیں وہ ممبا اینا ابن سم اف اور جس نے بیچا چاندی کا برتن سم اف پھر دونوں جدا ہو گئے وَقَدْ قَبَضَ بَعْضَ سَمَنِهِ اور تک ہی قبضہ کر لیا تھا اس نے بعض سمن پر کچھ سمن پر قبضہ کر لیا تھا بَطَلَ الْعَقْدُ فی مَا لَمْ يَقْبِس تو باطل ہو جائے کہ آقت اس حصے کے اندر جس پر قبضہ نہیں کیا وسا فیمہ قبضہ اور صحیح ہو جائے گا جس کے اندر اس نے قبضہ کیا ہے وہ کان النا مشتہ رقم اور وہ او برتن مشترک ہو جائے گا ان دونوں عقد کرنے والوں کے درمیان صورت سمجھ میں آ گئی کہ چاندی کا برتن خریدا اور اسی مجلس میں صرف نصف سمن ادا کیے تو پھر برتن کیا ہو جائے گا دونوں کے درمیان کا ہو جائے گا بھائی تو بس جتنا حصہ ادا کرے گا اتنے کا یہ مالک بن جائے گا اور باقی کا مالک بائیں ہی رہے گا پیالہ مشترک ہو جائے گا یہ ایک صورت سورت جب شرکت آئی کس کی وجہ سے سمن پورے ادا نہ کرنے کی وجہ سے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص سے پیالہ خریدا بھائی برتن خریدا چاندی کا اور سمن پورے ادا کر دیے اور اسی مجلس میں اور اس نے بھی پیالہ آپ کے حوالے کر دیا تو سارے پیالے میں آفد کیا ہو گیا صحیح ہو گیا آپ وہ پیالہ لے کر آ گئے. بعد میں بھائی ایک تیسرا آدمی تھا اس نے آپ کے پاس پیالہ دیکھا تو فوراً دعویٰ کر دیا بھائی یہ پیالہ تو میرا اور اس بھائی کا مشترکہ تھا اس اکیلے نے کیسے آپ کو بیچ دیا آدھا اس کا تھا اور آدھا میرا تھا اس نے دعویٰ کیا مانا خاضی کے پاس چلا گیا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا اب یہ پیالہ معلوم ہوا آدھے کا مالک کون ہے بھائی بھائی وہ دا مستحق دا ہے دا جو نیا آدمی آیا بھائی آدھے کا مالک وہ بن رہا ہے آدھے کا مالک کون ہے بھائی خریدنے والا باقی خرید چکا ہے نا بائیں کا تعلق ختم ہو گیا جتنے اس کا حصہ تھا تو اصل میں تو یہ پیالہ بائے مثلاً بائے اور زید کے درمیان مشترک تھا تو اس نے اکیلے نے یہ کہہ کر آپ کو بیچ دیا کہ یہ سارا پیالہ میرا ہے اور آپ نے بھی خرید دیا بعد میں زید کو پتا چل گیا اور اس نے دعوی کر دیا کہ یہ پیالہ تو میرا ہے تو کوئی متحق نکل آیا تو اس صورت میں یاد رکھو یہ حکم نہ لگا دینا کہ یہ پیالہ اب مشتری اور زید کے درمیان مشترک ہے بلکہ مشتری کو اختیار ہوگا مشتری کو کیا ہوگا اختیار ہوگا چاہے تو پیالہ واپس کر دے اور چاہے تو بائے کا حصہ کتنا تھا مسن نصف صاحب نصف سمن کے بدلے اس کو لے لے کیا کر لے اور پیالہ اس زید اور مشتری کے درمیان مشترک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا صورت ہوئی دوبارہ بنا ہوگا صورت میں نے ایک شخص سے پیالہ خریدا اسی مجلس کے اندر اس نے پیالہ میرے حوالے کیا میں نے سمن مسلم سو درہم اس کے حوالے کر دیے میں پیالہ لے کر آ گیا چند دن بعد زید نے دعوی کر دیا پیالہ پیالے پر کہ یہ پیالہ تو آدھا میرا ہے چنانچہ آدھا پیالہ اس کا ہے اب کیا کریں اب زید کے ساتھ میری کیا آ رہی ہے شرکت آ رہی ہے تو یہاں پر مشتری کو اختیار ہے کہ چاہے تو پیالہ کیا کر دے بھائی بائے کا کتنا حصہ ہے آدھا آدھا تو کس کا نکل آیا زید کا تو وہ آدھا واپس کر دے اور اپنے سامان واپس لے لے سارے دل. اور چاہے تو کیا کرے پورا پیالہ کتنے کا تھا سو درہم کا تو نصب کے کتنے بن رہے ہیں پچاس درہم تو پچاس درہم کے بدلے اس نسب کو لے لے پچاس درہم کے بدلے کیا کرے بائے کتنے ادا کیے تھے سو. پھر تو پچاس ہم واپس لے لیں گے تو پچاس کے بدلے کیا کر لے وہ بائے کے نصب کو لے لے آپ کیا سورت بن جائے گی واپس کرنا چاہتا ہے تو واپس کر دے گا پیالہ اسی طرح زید اور بائیک کے درمیان کیا تھا مشترک رہے گا یہ اپنے پیسے واپس لے لے یا کیا کر لے بائک کا کتنا حصہ بن رہا تھا نصب اس نصب کے پیسے چھوڑ دے اور باقی نصب کے واپس لے لے تو اس کو اس کے حصے کے بقا پیسوں سے لے لے تو جب لے لے گا تو اب آدھے پیالے کا مالک کون مشتری اور آدھے پیالے کا مالک کون زید تو اب پیالہ مشتری اور زید کے درمیان کیا ہو گیا مشترک ہو گیا تو دونوں صورتوں کا اسے اختیار ہے چاہے تو واپس کر دے چاہے تو شرکت پر راضی ہو جائے بھائی یہ کیا مسئلہ بتلایا آپ نے پچھلے مسئلے میں آپ بتلا رہے تھے کہ خیال نہیں ہے مشتری کو مانا جب آدھے پیسے ادا کیے تھے تو صورت میں بائے اور مشتری کیا ہو گئے تھے پیالے میں دونوں شریک ہو گئے تھے اور اس صورت میں بھی استحقاق جب کسی کا نکل آئے کسی اور کی چیز نکل آئے تو اس میں بھی شرکت آ رہی ہے تو یہ بھی وہی صورت بند رہی ہے لیکن یہاں آپ مشتری کو اختیار دیتے ہیں چاہے تو چیز کیا کر دے واپس کر دے اور چاہے تو شرکت پر راضی ہو جائے اور وہاں کہتے تھے نہیں وہاں شرکت ہی ہے مشتری کو کوئی اختیار نہیں وجہ یہ ماننا کہ دونوں مسلوں میں فرق ہے وہاں پر جو شرکت آئی مشتری کی وہاں خود سبب بنا تھا اس کو چاہیے تھا اس اسی مجلس کے اندر پورے پیسے ادا کرتا تو غلطی کس کی تھی مشتری, مشتری, مشتری کی تھی اس نے خود آدھے پیسے ادا کیے اور آدھے پیسے ادا تو وہاں شرکت جو آئی وہ مشتری کے سیب کی وجہ سے آئی اولانا تو یوں سمجھا جائے گا جیسے وہاں مشتری شرکت پر راضی تھا کیا تھا بھائی اس کی اپنی غلطی ہے یہ آدھے پیسے دے رہا ہیں معلوم ہوا کہ یہ شرکت پر راضی ہے یوں سمجھا جائے گا کہ یہ شرکت پر راضی ہے لہٰذا اس صورت میں اسے کوئی اختیار نہیں تھا بس آدھے پیسے دیے تھے تو آدھا پیالہ اس کا ہو گیا اور آدھا کس کا رہا بائے کا رہا تو شرکت آ کوئی اختیار نہیں کیونکہ یہ خود گویا کہ شرکت پر راضی ہے اور اس صورت کے اندر تو اس نے پورا پیالہ لیا ہے اور یہاں پر شرکت اس کے فیل کی وجہ سے نہیں آئی بھائی کے فیل کی وجہ سے نہیں آئی اور شرکت چیزوں کے اندر حیب شمار ہوتی ہیں کیا شمار ہوتی ہے دیکھو آپ کی اپنی چیز ہے آپ اس کو آزادی سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوئی دوسرا شریک ہو تو اتنی آزادی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے مثلاً گاڑی ہے آپ کے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے بھئی اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے پھر تو آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں جس وقت چاہیں اس کو چلائیں لیکن ایک گاڑی آپ کے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے تو اب آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے اب ایک دن آپ کریں گے تو ایک دن وہ استعمال کرے گا یا ایک ہفتہ آپ استعمال کریں گے تو ایک ہفتہ وہ زید استعمال کرے گا تو دیکھا اب اس طرح آزادی سے چیز استعمال ہو سکتی ہے اب نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا چیزوں کے اندر شرکت ہے کیا ہے شرکت عیب ہے اور پہلے مسئلے کے اندر جب بائیں اس نے آدھے پیسے ادا کیے تھے تو شرکت کا عیب آیا تھا لیکن وہ کس کی طرف سے آیا تھا مشتری کی طرف سے تو گویا کہ مشتری وہاں شرکت پر راضی تھا یوں سمجھا جائے گا اور یہاں پر جو شرکت آئی یہاں پر مشتری کے کسی فیل کی وجہ سے نہیں آئی تو یہاں آپ مشتری کو خیال دے دیں گے ملانا چاہے تو کیا کر دے چیز واپس کر دے پورے پیسے واپس لے لے اور چاہے تو جتنے نصف یعنی بائے کا حصہ بنتا ہے وہ پیسے بائے کے پاس رہنے دے اور باقی اس سے وصول کر کے اس نصف کا یہ مالک مشتری مالک بن جائے گا اور نصف کا مالک کون بن جائے گا وہ مستحق جو ہے زید بن جائے گا اور پیالے میں شریک ہو جائیں گے فرق سمجھ میں آیا دونوں مسلوں میں تو کہتے ہیں وہ انس توحق قباز اور اگر استحقاق نکل آیا کچھ پیالے کا یعنی کوئی اور مالک نکل آیا تو کانل مشتری بالخیاری تو مشتری کو اختیار ہے انشا بحث منت سمن چاہے تو باقی کو لے لے بھائی کچھ کا تو کوئی ایک مستحق نکل آیا اور جو باقی بچا ہے اس کو لے لے باعث سے ہی منت سمن اسی کے حصے کے بقدر سمن میں سے ان شا رد اور چاہے تو رد کر دے واپس کر دے لوٹا دے وہ ممبا نقر یہ ایک اور صورت ہے بھائی ایک شخص نے دوسرے سے سونے یا چاندی کی ڈلی خریدی گئی سونے یا چاندی کی <تصفح> ڈلی خریدی گئی مثن کچھ حصے کا کوئی اور مستحق نکل آیا اور اس نے کیا دعویٰ کر دیا کہ یہ آدھی ڈلی تو میری ہے مستحق نکل آیا تو اب کیا کریں گے بھائی وہ پیالے والی صورت بن رہی ہے جیسے پیالے کے اندر کوئی مستحق نکل آیا تھا تو کیا حکم آیا تھا مشترک و خیال تھا چاہے تو واپس کرے اور چاہے اس نصف کے بقدر پیسے دے کر اسے لے لے بھائی اور یہاں پر یہاں پر پر اسے خیار ہو گیا نہیں کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں نخیار ہوگا چاندی کی ڈلی میں اگر کوئی مستحق یا سونے کی ڈلی میں کوئی مستحق نکل آیا تو یہاں خیار نہیں ہے بلکہ یہ ڈلی ان دونوں کے درمیان مشترک ہو جائے گی یعنی مشتری اور مستحق کے درمیان یہ ڈلی کیا ہو جائے گی مشترک ہو جائے گی بھائی دونوں شریک ہیں بھائی آدھی مشتری کی ہو گئی تو آدھی کس کی ہے مستحق کی آدھی ہے اور تو آدھی جب مستحق کی ہے تو اس کے پیسے واپس لے لے گا بائیں سے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یہ کیا وجہ ہے پیالے کے مسئلے کے اندر کوئی مستحق نکلا تھا تو وہاں خیار دیا تھا اور یہاں پر خیار نہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ پیالے کے اندر شرکت عیب تھی پیالے کے اندر شرکت عیب ہی وہ ایک استعمال کی چیز تھی تو وہاں دیکھو توڑا جائے تو پیالہ ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا ضائع وہاں تو پیالہ ضائع ہوتا تھا تو وہاں شرکت عیب تھی لیکن یہاں کوئی شرکت کوئی عیب نہیں ہے اس لیے کہ ڈلی کو توڑا جائے الگ الگ دونوں کا حصہ کر دیا جائے تو کوئی نقصان اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی تو دونوں اپنا حصہ الگ کر لیں اس میں سے تو کہتے ہیں اوممبا آق ان نقرطین کہتے ہیں سونے یا چاندی کی ڈلی سونے یا چاندی کا ٹکڑا بھائی وہ ممبا قطص عطا اور جس نے بیچا جس نے بیچا سونے یا چاندی کے ٹکڑے کو فص و تو اس کے بعد کا کوئی مستحق نکل آیا تو لے لے گا مشتری ماں مَا یا باقی کو بےحصی ہی اس کے حصے کے بقدر سمن کے بدلے لے لے گا خِيَارَ لَهُ اور اسے سے کوئی خیار نہیں ہو فرق سمجھ میں آیا بھائی مسلوں میں وہاں پر اگر پیالے کے حصے کرتے تھے ٹکڑے کرتے تھے تو نقصان ہوتا تھا یہاں اگر اس ڈلی کے کیا کریں ٹکڑے کریں تو کوئی نقصان نہیں خرابی نہیں آتی بھائی و ممبا درہم و دینارن جی سورت مسل آئیے بھائی اب آپ بتائیے بھائی میں نے زید کو دو درہم دیے اور ایک دینار دیا دو درہم اور دینار. ایک دینار اور اس سے بدلے میں دو دینار اور ایک درہم لے لیا میں نے کیا دیے تھے دو درہم اور ایک دینار اور اس سے بدلے میں کیا لیا دو دینار اور ایک دینار دینار درہم آپ کیا حکم لگائیں گے مولانا جی ہاں شاہ یہ سورج جائز ہو جائے گی اس لیے کہ ہم جنس کو کس کی طرف پھیر دیں گے خلاف الجنس کی طرف بھائی بھائی یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت میں آقد فاسد ہوتا ہے ایک صورت میں آقد صحیح ہوتا ہے تو جب بھی کسی آقد کے اندر دو صورتیں بن رہی ہوں ایک صورت و فساد والی ایک صورت و صحت والی تو فقہائے کرام اس کو کس صورت پر محمول کرتے ہیں صحیح ہونے کی صورت پر کہ تاکہ آقد کو خرابی سے بچایا جا سکے تو لہذا میں نے کیا کیا ہے دو درہم دیے ہیں اور ایک دینار اور آپ سے میں نے دیے دو دینار اور ایک درہم تو اب اگر جنس کو جنس کے مقابلے میں رکھیں تو میں تو دے رہا ہوں دو درہم اور آپ سے لے رہا ہوں ایک درہم تو یہ رحیبا اور میں دے رہا ہوں ایک دینار اور آپ سے لے رہا ہوں دو دینار تو اس میں بھی کیا آیا ریبا. تو یہ صرف فساد والی صورت ہے دوسری صورت یہ ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے جنس کو خلاف ال جنس کی طرف پھیر دیں یوں سمجھا جائے گا یہ جو میں دو درہم دے رہا ہوں یہ کس کے بدلے ہیں آپ سے جو دو دینار لے رہا ہوں اس کے بدلے ہیں اور میں جو ایک دینار دے رہا ہوں وہ اس ایک درہم کے بدلے ہے جو آپ سے لے رہا ہوں تو جینس کو کس کی طرف دیکھ دیا خلاف <سلاح> <سلاح> <سلاح> جینس کی طرف اب دیکھو دینار کا وزن ہوتا ہے زیادہ ساڑھے چار ماشے کا بھائی ساڑھے <سلاح> چار ماشے اور درہم کا وزن ہوتا ہے تھوڑا درہم کا وزن کتنا ہے تین ماشے ایک رستی اور خم سے رس دی بھائی درہم کا وزن ہے اب وزن میں فرق ہے لیکن جب جنس ایک نہ رہی تو آپ نے پڑھا ہے کہ تفاضل کو خلاف الجنس کی طرف پھیر دیا تو ابھی جائز ہو گئے لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ وزین پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے سورج سمجھ میں آ گئی وہ ممباتی ودینا رمبی دینا رینی ودرجا زلب اور جس نے بیچا دو درہم اور ایک دینار کو کس کے بدلے بی و درہمین دو دیناروں اور ایک درہم کے بدلے جازل بی جائز ہے وجع جاظل جنس الجنسين الم من الجنس الاخر اور بنایا جائے گا ہر ایک کو دونوں جنسوں میں سے دونوں جنسوں میں سے ہر ایک کو بنایا جائے گا بد من الجنس الاخر کیا بنایا جائے گا دوسری جنس سے بدل بے کیا بنایا جائے گا تو ہر ایک جنس کو دوسری جنس سے بدل بنایا جائے گا جی وہ ممبا احدا شرح درہمن سورت مسئلہ یہ بھائی میں نے آپ کو گیارہ درہم دیے اور بدلے میں آپ سے دس درہم اور ایک مینار لے لیا کیا دیا میں نے گیارہ درہم اور آپ سے کیا لیا دس درہم اور ایک دینار اب آپ بتائیے یہ آخد جائز ہے یا جائز نہیں جی یہ آخد جائز ہے یہ آخد کیا ہے دیکھو میں کتنے دراہم دے رہا ہوں گیارہ اور آپ سے کیا لے رہا ہوں دس درہم اور ایک دینار تو گیارہ میں سے دس درہم دس درہم کے بدلے ہم بنا لیں گے اور ایک درہم کو کس کے بدلے بنا لیں گے دینار کے بدلے بنا لیں گے تو برا جہاں جنس کے بدلے جینس آئی وہاں برابری آ گئی اور جہاں جنس کے بدلے خلاف الجنس ہے وہاں تو زیادتی جائز ہے تو درہم کا وزن تھوڑا ہے دینار کا وزن زیادہ ہے لیکن اس تفاضل سے کوئی حرج نہیں کیونکہ جنس ایک نہیں ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی و ممبا احدا شرد درہم بیا شرط دراہیما و دینارن جاظل اور جس نے بیچا گیارہ درہم کو بیا شرتی دراہیما دس درہم اور ایک دینار کے بدلے میں جاگلہ بی اور دس جو ہیں وہ کس کے بدلے ہو جائیں گے اسی کے مثل کے بدلے یعنی دس درہم کس کے بدلے دس درہم کے بدلے دی و دینار در ہم اور دینار کس کے بدلے ہو جائے گا درہم کے بدلے ہو جائے گا اچھا بھائی تو یہ اب نیا مسئلہ آیا مولانا درہم گلا کا درہم غلہ یاد رکھیے درہم غلہ ٹوٹے ہوئے درہم کو کہتے ہیں بھائی کس کو کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے درہم کو کہتے ہیں یعنی ایب دار قسم کے یہ کچھ دراہم ہوتے تھے جو تاجروں کے ہاتھ تو چل جاتے تھے تاجر آپس میں کوئی اس کا لین कर کر لیتے تھے लेकिन لیکن بیت المال ان کو نہیں لیا کرتا تھا بھائی بیت المال صرف اعلی قسم کے درہم لیتا تھا اور ان میں تو کیا آ جاتا تھا ایب آ جاتا ٹوٹ گئے بھائی سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی دراہی میں غلہ کن کو کہتے ہیں ہوئے یعنی عیب درہم ہوتے تھے یہ بھائی تاجر ان کو لے لیتے تھے اس کے لیے بیوشیرہ کر لیا کرتے تھے لیکن بیت المال ان کو نہیں لیتا تھا بیت المال صرف کس قسم کے درہم لیتا تھا آلہ اور ہوندا درہم لیتا تھا تو ملي. یہ تو عیب درہم تھے بھائی اب <coughs> سورت مسئلہ یہ بھائی میرے پاس دو صحیح درہم ہیں اور ایک درہم میں غلہ ہے وہ میں نے آپ کو دیے دو صحیح درہم اور ایک درہم میں اور آپ سے بدلے میں دو درہم میں غلہ اور ایک درہم صحیح لیا بھائی میں نے کیا دیے تھے دو صحیح درہم تھے اور ایک کیا تھا گلا اور آپ سے جو لے رہا ہوں دو گلا ہیں اور ایک صحیح ہے تو اب آقد صحیح ہوگا کیونکہ دے رہا ہوں میں تین درہم اور لے بھی کتنے رہا ہوں تین درہم تو اب برابری ہی لہذا عقد آقد صحیح ہوا بھائی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَعُ غِلَّةٍ اور صحیح ہے بے دو صحیح درہموں کی اور ایک درہم غلہ کی بے بدر بی ہمین صحیح ہن و در ہم ایک صحیح اور دو غلہ درہموں کے بدلے وہ امکان الغال الغالت دنا نیر اچھا بھائی صورت مسالہ یہ یاد رکھیے یہ جب سونے اور چاندی سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت کھوٹ ملایا جاتا ہے بھئی. ورنہ سونا اور چاندی نرم ہے تو یہ عموماً اپنی صورت پر پھر ٹھہرتے یہ ذرا دباؤ آیا کچھ ٹیڑے ہو گئے تو لہذا جب ان سے درہم اور دینار بناتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں کھوٹ ضرور ملاتے ہیں پیتل وغیرہ کچھ تھوڑا سا ملا دیتے ہیں تاکہ مضبوط رہے سخت رہے بھائی آپ بھائی یاد رکھو یہ پہلے تو عام درہموں کی بات آ رہی تھی جس کے اندر کھوٹ بہت معمولی ہوتا ہے لیکن اب وہ درہم جن کے اندر کھوٹ زیادہ ہے ان کا کیا حکم ہے ایک درہم ہے اس نے بہت کھوٹ ملایا ہوا ہے بہت زیادہ پیتا ہے بھائی کہتے ہیں ضابطہ یاد رکھیں درہم کے اندر اگر چاندی غالب ہے کھوٹ تھوڑا ہے اور چاندی زیادہ ہے تو یہ سارا چاندی کے حکم میں شمار ہوگا اور اگر کھوٹ زیادہ ہے اور چاندی تھوڑی ہے تو پھر یہ سامان کے حکم میں ہوگا کس کے حکم میں ہوگا عام سامان نہیں وہ سامان جس کے ساتھ چاندی ہو جیسے وہ تلوار جس کے ساتھ چاندی چاندی تھی تو وہ احکام لاگو ہوں گے اور اگر کھوٹ تھوڑا ہے چاندی زیادہ ہے تو پھر اس کھوٹ کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ سارے کو کیا سمجھا جائے گا چاندی سمجھی جائے گی سارے سمجھے? مثلاً 75 فیصد چاندی ہے اور 25 فیصد کھوٹ ہے آپ کیا حکم لگائیں گے یہ <تصفح> ساری ہی کیا ہے گویا چاندی ہے سمجھ میں آیا ساری چاندی شمار ہوگی لہذا جب یہ ساری چاندی شمار ہو رہی ہے تو اب آپ اس کی بے کرنا چاہتے ہیں آم اعلی درہم کے ساتھ بھائی تو اب اسی طرح مساوات ضروری ہے آپ یہ والے دس درہم دیں تو وہ اعلی والے کتنے لیں گے بدلے میں دس ہی لیں گے اگر کمی بیشی کی تو پھر کیا لازم آئے گا ریبا بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اس کے اندر فور زیادہ ہے لیکن چونکہ چاندی غالب ہے اس لیے سارے کا کیا حکم آ گیا چاندی والا حکم آیا تو اب آپ ایک کو دس درہم دے رہے ہیں یہ والے اور اس سے آلہ والے دس درہم لے رہے ہیں تو بھی کیا شمار کریں گے دونوں طرف کیا ہے چاندی کے درہم ہیں اور جب چاندی کے درہم دونوں طرف ہیں تو اس صورت میں کیا ضروری ہے مساوات ضروری ہے برابری ضروری ہے بھائی سورت سب کو سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ انکان ال غالب عالد الفظہ تھا <تصفيق> اور اگر غالب دراہیم پر چاندی تھی یعنی چاندی زیادہ تھی فہی حکم الفظ میں ہے چاندی کے حکم میں ہے وہ امکان الغالب عالد دناری ر اور اگر دیناروں پر غالب جو ہے وہ سونا تھا فہی اقی حکم زہبی تو یہ کس کے حکم میں ہے یہ سارے ہی سارا کے سارے سونے کے حکم میں ہیں۔ برفیما تو ملحوظ رکھا جائے گا ان کے اندر من يحرم کا معنی ہوتا ہے حرام قرار دینا تحریم کا کیا معنی ہے حرام قرار تو ملحوظ رکھا جائے گا ان کے اندر زیادتی کو حرام قرار دینے کے سلسلے میں ما وہ یوسبر فل جیا جس کا لحاظ رکھا جاتا تھا کس کے اندر بھائی بھائی جیسے زیادتی کو حرام قرار دینے کا لحاظ رکھتے تھے یہاں <مازال> بھی کیا کیا جائے گا زیادتی کو حرام قرار دینے کا <مازال> بھائی عام درہم تھے عام دینار تھے اس کی دینار کی بی... دینار کے بدلے کرتے تھے کھڑے جو ہوتے تھے تو آپ کیا حکم لگاتے تھے <مازال> برابری ضروری ہے جاتی حرام ہے جاتی کو حرام قرار دیا جاتا ہے وہاں پر یا مولانا دینار دے کر آپ سونا خریدتے ہیں تو وہاں بھی کیا حکم لگاتے تھے کہ وزن کے اندر برابری ضروری ہے جاتی کیا ہے حرام کیونکہ دونوں طرف ایک جنس ہے آپ دینار دے رہے ہیں تو بدلے میں بھی دینار لے رہے ہیں یا دینار دے رہے ہیں تو بدلے میں کیا لے رہے ہیں سونا لے رہے ہیں دونوں طرف کیا ہوئی ایک جینس جب ایک جینس ہو تو کیا ضروری برابری ضروری یا دینار کی صورت بنا والا عمدہ دینار دے رہے ہیں تو جب دس دینار دیے تو بدلے میں کتنے دینار لینا ضروری دس ہی لینا ضروری اور اگر درہم کے بدلے درہم دیتے ہیں کھڑے والے تو دس درہم دیں تو بدلے میں کتنے درہم لینا ضروری دس درہم ہی لینا ضروری تو وہاں بھی تفاض الحرام تھا اور اگر عمدہ درہم, درہم دے کر چاندی لینا چاہتے تھے تو وہاں بھی وزن کے اندر برابری ضروری تھی اور زیادتی آتی تو آپ اسے کیا قرار دیتے تھے ربا قرار دیتے تھے تو یہ جو تراہیم ہیں اور یہ والے جو دینار ہیں جن کے اندر کافی کھوٹ ملایا گیا ہے لیکن سونا یا چاندی غالب ہیں تو ان کا بھی وہی حکم ہے یہ والے اگر دس دینار دیں گے تو بدلے میں کتنے دینار لینا ضروری دس دینار ہی لینا ضروری آپ یہ نہ کہیں ان دیناروں میں کھوٹ زیادہ ہے میرے دیناروں میں کھوٹ تھوڑا ہے لہذا تم زیادہ دینار دو گے اور میں دوں گا نہیں بھائی بھائی اس میں غالب سونا ہے تو لہٰذا یہ سارا کس کے حکم میں سونے کے اور درہم کے اندر سے زیادہ ہے لیکن غالب کیا چیز ہے چاندی غالب ہے تو یہ سارا کس کے حکم میں ہے چاندی کے حکم میں ہے تو لہٰذا زیادتی کو حرام قرار دینے کے سلسلے میں اسی طرح اس کا لحاظ کیا جائے گا جیسا کس کے اندر لحاظ کرتے تھے خروں کے اندر. کس کے اندر کھروں کے اندر بھائی جو عمدہ تھے ان کے اندر بھائی فیو تب رفیم تریم تفاظلی بس اعتبار کیا جائے گا ان دونوں میں تفاضل کو حرام قرار دینے کے اندر ما وہ جس کا یعتبر فی دیا جس کا اعتبار کیا جاتا تھا فی زیاد عمدہ کے اندر کھاروں کے اندر و ان کان الغالب علیہم الغش فلیسا فی حکم الدراہم و الدنانیر یہ <تصفيق> دوسری صورت بن گئی بھائی پہلی صورت تھی کہ چاندی اور سونا غالب تھے اور کھوٹ تھوڑا تھا اب دوسری صورت یہ ہے کھوٹ غالب ہے اور سونا اور چاندی درہم اور دینار میں کھوڑے ہیں ہیں ہیں کم ہیں. سمجھ میں بات دیتا. تو پھر بھی تو کہتے ہیں اب یہ درہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ سامان کے حکم میں ہے کس کے حکم میں ہے آم سامان آم لیکن میں نے بتلایا عام سامان کے حکم میں نہیں ہے کس سامان آم آم کے حکم میں ہے سامان اس سامان کے حکم میں ہے جس کے ساتھ کیا ہو جن سے سمن بھی ہو جس کے ساتھ جیسے وہ تلوار, تلوار تھی جس کے ساتھ کیا لگا ہوا تھا جس کے ساتھ چاندی لگی ہوئی تھی وہاں کیا حکم لگایا تھا ہم نے کہ جتنے میں آخر ہو رہا ہے اتنے کے اندر پر مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا مولانا مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہوگا بھائی جب تلوار سے چاندی علیحدہ ہو سکتی تھی تو پھر تو چاندی پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تھا اور اگر علیحدہ نہیں ہو سکتی تو پھر پوری تلوار پر ہی وہیں پر قبضہ سمن پر بھی وہ قبضہ دوسرا کرے اور یہ تلوار پر قبضہ کرے اور یہاں پر درہم اور دینار ہیں لیکن اس میں مثلا کھوٹ زیادہ ہے پچہتر فیصد کھوٹ ہے اور پچیس فیصد سونا یا چاندی ہے تو یہ ایسا سامان ہوا جس کے ساتھ کیا ہے چاندی م. ہے یا جس کے ساتھ سونا م. ہے تو لہذا اب یہ سونا اور چاندی اس سامان سے الگ ہو سکتے ہیں یہ تو اس سے الگ نہیں لہذا تو اب سارے پر اسی مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں وہ انکان ال غالب والے اور اگر غالب جو تھا ان دونوں پر کھوٹ تھا غش کھوٹ کو کہتے ہیں بھائی ان پر کھوٹ غالب تھا فی حکم و تو یہ دونوں دراہیم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہیں فہما فی حکمل العروض تو پھر یہ سامان کے حکم میں ہیں عروض حرض کی جمع ہے درہم اور دینار کے علاوہ باقی چیزیں اس میں داخل ہو گئیں بھائی سامان, سامان تو جب اند یعنی اس درہم اور دینار پر کھوٹ غالب ہو تو یہ دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ درہم اور یہ دینار جن پر کھوٹ غالب ہے فی حکم عروس کس کے حکم میں ہے سامان اور میں نے بتلایا عام سامان کے حکم میں نہیں ہے بلکہ کس سامان کے حکم میں ہے جس کے ساتھ سونا یا چاندی فیزہ بھی آج بھی جنسی ہاں پس جب بیچا جائے ان کو انہی کی جنس کے بدلے متفاظ الان زیادتی کے ساتھ جازل بے تو بے جائز ہو جائے گی دیکھو سورت مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کھوٹ زیادہ ہے مثلا پچہتر فیصد کھوٹ ہے اور پچیس فیصد صرف چاندی ہے تو یہ دراہی میں مغشوشہ یہ دراہی مغشوشہ میرے میں نے آپ کو دس دیے اور آپ سے بدلے میں بیس دراہی مغشوشہ لے لیے کھوٹ والے دراہیم لے لیے آپ کیا حکم لگائیں گے بے جائز ہے جائز نہیں ہے جی یہ جائز ہو جائے گی دس دراہی مغشوشہ مغسوشا دے کر کتنے دراہی مغشوشہ لے رہا ہوں بیس لے رہا ہوں تو یہ جائز ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھئی یہ کیسے جائز ہے ایک طرف تو کیا ہے ایک طرف دس ہیں دوسری طرف بیس ہیں بھائی جواب یہ مانا نا کہ اس کے اندر کھوٹ غالب ہے تو یہ کس کے حکم میں ہو گیا سامان کے حکم میں تو یوں سمجھیں گے میں جو دس درہم دے رہا ہوں یہ کیا دے رہا ہوں کھوٹ ہے مثن پیتل پیتل اور چاندی دو چیزیں دے رہا ہوں اور اس سے بھی دراہی میں منشوشا لے رہا ہوں تو گویا کیا لے رہا ہوں پیتل اور چاندی اور دو جینس دے کر جب دو لی جائیں تو وہاں ایک صورت ہے بے کے فساد کی ایک صورت ہے بے کے صحیح ہونے کی بے کے فساد کی کیا صورت ہے کہ جنس کے بدلے جنس کو رکھو تو ادھر دس دراہم کی پیتل ادھر بیس دراہم کا پیتل تو دیکھو زیادتی آ گئی تو یہ تفاضل جائز میں اور ایک طرف دس دراہیم کی چاندی دوسری طرف بیس دراہیم کی چاندی تو تفاضل آیا تو ربا آیا یہ جائز نہیں لیکن دوسری صورت صحیح ہونے کی بھی ہے کیا کریں ہم جنس کو کس کی طرف پھیر دیں جنس کو خلاف الجنس کی طرف پھیر دیں تو ہم یوں سمجھیں گے یہ جو پیتل ہے یہ کس کے بدلے چاندی کے بدلے ہے اور یہ والی جو چاندی ہے کس کے بدلے ہے پیتل کے بدلے ہے تو جینس بدل گئی جب جینس بدل گئی تو تفاضل جائز ہوا صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اسی لیے کہا فَإِذَا جب ان کو بیچا جائے کی جنس کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ تو بے جائز ہو جائے سورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی نے دراہم مخصوص کے بدلے سامان خریدا کیا خریدا سامان خریدا وہ کھوٹ والے دراہم کے بدلے سامان اب اس نے ادائیگی نہیں کی تھی کہ ان کا رواج ختم ہو گیا چلنا بند ہو گئے چیز خرید لی ہاں بے ہوئی ہے مولانا اس نے کیا ادا کرنے دس دراہی میں مغشوشہ ادا کرنے اور اس سے کوئی چیز سامان خرید لیا وہ لینا ہے اس سے اب اس نے کہا بھائی میں ایک مہینے بعد ادا کروں گا بھائی بائر راضی ہے اس بات پر لیکن ابھی مہینہ گزرا نہیں تھا کہ یہ جو دراہیم تھے ان کا رواج ختم ہو گیا لوگوں نے اس پر بیع و شراء کرنا چھوڑ دیا اب کیا کریں مولانا آپ تو یہ چلتے ہی نہیں تو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بیع فاسد ہو جائے گی بے باطل ہوئی یعنی کیا ہو جائے گی بے فاسد ہو جائے گی اس لیے کہ اس نے ایک چیز خریدی ہے اور بدلے میں اس نے دس دراہ میں مخصوصہ دینے ہیں اور یہ دراہی میں مخصوص تو دراصل دراہیم نہیں ہے یہ تو تاجروں نے اس کو کیا بنایا ہوا ہے دراہم کیا بنایا ہے دراہم بنایا یعنی خود چلاتے ہیں اس کو آپس میں تو یہ دراہم ہیں ہی نہیں یہ تو سامان ختم ہو گئی یہ چل ہی نہیں رہے تاجروں نے لین دین سے ختم کر دیا تو اب مزیحا بغیر سمن کے رہ گیا گویا بے ہوئی اور سمن ذکر ہی سمن کے بغیر ہی بے کر لی اور سمن کے ذکر کے بغیر بے ہو تو بے کیا ہو جایا کرتی ہے فاسد ہو جاتی ہے لہذا یہ بے بھی کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی صاحبین فرماتے ہیں نہیں اب ان کی قیمت دینا پڑے گی بھائی کیا کرنا پڑے گی قیمت دینا وہ کہتے ہیں بے باطل نہیں ہوگی بلکہ ان دس دراہی میں مغشوشہ کی جو قیمت بنتی تھی وہ قیمت دے دے گا سورج سمجھ میں آ رہی ہے اور کون سی قیمت دے گا تو اماو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جس دن عقد کیا تھا اس دن جو ان کی قیمت تھی وہ دینا پڑے گی اور اماب محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن لوگوں نے اس سے معاملہ آخری دن میں جو معاملہ کر رہے تھے جو ان کی قیمت تھی وہ قیمت دینا پڑے گی آپ جانتے ہیں یعنی کرنسی کے ریٹ بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا اسی طرح وہ درہم و دینار کی قیمت بھی کیا ہے کبھی کم ہو رہی ہے اور کبھی زیادہ ہو رہی ہے اس بات پر تو صاحبین کا اتفاق ہے قیمت دینا پڑے گی بے باطل نہیں ہوگی جبکہ امام صاحب تو کیا فرما رہے ہیں بے ہی باطل ہو جائے گی یعنی فاسد ہو جائے گی فرماتے ہیں نفاست نیو کی قیمت دینا پڑے گی لیکن قیمت کون سی دینا پڑے گی اس میں پھر تھائبین میں بھی اختلاف ہے امام یوسف رحم اللہ فرماتے کون سی قیمت دینا پڑے گی جس دن آقد ہوا تھا اس دن جو ان کی قیمت تھی ان کا جو ریٹ تھا وہ دینا پڑے گا ارما محمد رملہ فرماتے ہیں نہیں آخری دن جس دن لوگ اس سے معاملہ کر رہے تھے جس کے بعد یہ ختم ہو گئے تھے اس آخری دن کی قیمت اور اس دن کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا بھائی وہ, وہ قیمت دی جائے گی سورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی بھائی کیا وجہ ہے امام ابو یوسف رم اللہ کیوں اس دن وجہ قیمت کا حکم دیتے ہیں جس دن عقد ہوا تھا اور امام محمد رم اللہ آخری دن کا وجہ یہ ہمارا تھا اس بات پر تو اتفاق ہو گیا نا کہ عقد باطل نہیں ہوگا بلکہ کیا دینے پڑیں گے اور یہ جو قیمت آئی کس کی وجہ سے آئی دراہی میں اس کے بدلے میں آئی دراہی میں مخصوص کے بدلے میں اور درانی میں مخصوص اس پر کیوں آئے تھے اس کا سبب کیا تھا آکد تھا کیا تھا وہ آکد نہ کرتا تو اس پہ پیسے آنے تھے آکد کیا تو اس پر کیا آ گئے پیسے آ گئے تو ان دراہی میں مغشوشہ کا سب یہ جو اس پر قیمت آئی ہے یہ مغشوشہ کی وجہ سے آئی ہے اور دراہی میں بھی کس کی وجہ سے آفت کی, کی, کی وجہ سے تو جب آقت کی وجہ سے قیمت آئی ہے تو آفت والے دن کا اعتبار ہوگا اس دن جو ریٹ تھا وہ دینا پڑے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں پر وہ آخری دن جو اس کا ریٹ تھا وہ دینا پڑے گا اس کی ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو بھائی اصل میں تو اس مشتری پر قیمت نہیں تھی بلکہ کیا تھی کیا جائے اس نے دینے تھے اصل میں تو اس نے مخصوص دینے تھے قیمت نہیں دینی تھی لیکن دراہی میں مخصوص سے انتقال ہوا کس کی طرف قیمت کی طرف کس کی جائے طرف اور یہ قیمت کی جائے طرف انتقال کس دن ہوا ہے جس دن لوگوں نے اس پر معاملہ کرنا چھوڑ دیا تو اس دن دراہیم میں سے کس کی طرف انتقال ہوا قیمت کی طرف لہذا اسی دن کا اعتبار کیا جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی اچھا مسئلہ دوبارہ سمجھے بھائی مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ ایک شخص نے دراہیم میں کے بدلے کوئی سامان خریدا اور ابھی اس نے وہ دراہی میں ادا نہیں کیے اس دوران ان کا رواج ختم ہو گیا یہ چلنا بند ہو گئے تو اب کیا کو کم ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آقد باطل ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آقد باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کی منظراہل مخصوص کی قیمت دینا پڑے گی تو صاحبین کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ آقد باطل نہیں ہوا بلکہ کیا دینا پڑیں گے ان کی قیمت دینا پڑے گی البتہ قیمت کون سی دی جائے گی اس میں پھر صاحبین میں بھی اختلاف امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جس دن آقد ہوا تھا اس دن والی قیمت دینا پڑے گی اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں آخری دن جس دن ان سے لوگ معاملہ کر رہے تھے اس دن والی قیمت دینا پڑے گی بھائی دلیلیں کیا ہیں ان سب کی امام آزہ خنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو دراہی میں مغشوشہ تھے یہ سمن تھے مولانا لیکن یہ اصلاً سمن ہے یہ صرف تاجروں نے سمن ان کو بنایا ہوا تاجروں نے سمن بنایا ہوا ہے دراصل تو یہ درہم و دینار ہیں ہی نہیں تو یہ تاجروں کی اطلاع کی وجہ سے سمن شمار ہو رہے تھے اب تاجروں نے اس پر کیا کر دیا اس کو سمن سمجھنا چھوڑ دیا اس پر معاملہ کرنا ترک کر دیا تو اب مبیعہ بغیر سمن کے رہ گیا مبیعہ کس کے بغیر رہ گیا بغیر سمن کے اور مبیاہ تو بغیر سمن کے نہیں ہو سکتا تو گویا آقد کے اندر مبیا کا ذکر ہے سمن کا ذکر ہے ہی نہیں تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے آفد ہی فاسد ہو جاتا ہے تو یہ آفد بھی فاسد ہو جائے گا اور امام یوسف رحم اللہ فرما رہے تھے کہ بھائی جس دن آقد ہوا تھا اس دن والی قیمت دینا پڑے گی ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اس مشتری پر تو دراصل قیمت نہیں آ رہی تھی بلکہ کیا رہے تھے دراہی میں مخصوص اور دراہی تو آئی کس کی وجہ سے دراہی میں مخصوص کی وجہ سے اور دراہی میں مخصوص کس کی وجہ سے آئے آفد کی وجہ سے تو گویا قیمت بھی کس کی وجہ سے آئی آفد یوں سمجھا جائے گا کہ قیمت بھی کس کی وجہ سے آئی آفد بھائی آفد نہ کرتا تو دراہی میں مخصوص نہ آتے دراہی میں مخصوصا نہ آتے تو قیمت بھی نہ آتی تو جب آقد کیا تو دراہی میں مخصوص آئے جب دراہی میں مخصوصہ آئے تو پھر کیا آ قیمت آ گئی تو گویا آقد کی وجہ سے کیا آ قیمت آ گئی یوں سمجھا جائے گا لہذا جب آقد کی وجہ سے قیمت آ رہی ہے تو اس آقد والے دن ہی کے ریٹ کا اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جبکہ امام محمد رحمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ بھائی یہاں پر اصل میں تو اس مشتری پر قیمت نہیں آ رہی تھی بلکہ کیا آ رہے تھے دراہی میں عقت کی وجہ سے اس پر دراہمیں مخصوص ہیں قیمت نہیں آئی ان کی لیکن پھر اس دراہی میں مخصوص سے ہم نے انتقال کیا ہے کس کی طرف قیمت کی طرف اور یہ قیمت کی طرف انتقال کس دن ہوا جس دن لوگوں نے اس پر معاملہ کرنا چھوڑ دیا تو آج جب معاملہ کرنا چھوڑ دیا اب ہم نے حکم لگا دیا دراہی میں مخصوصہ نہیں دینے بلکہ کیا دینے ہیں قیمت تو دراہی میں مخصوصا سے انتقال ہوا قیمت کی طرف کس دن جس دن لوگوں نے آخری دن اس پر معاملہ کیا جس دن معاملہ ختم کیا بھائی اس پر عقد کرنا ختم کر دیے تو لہذا جس دن قیمت کی طرف انتقال ہوا ہے اسی دن والی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وہ انشترا بھی حاصلات اور اگر خریدا ان کے بدلے میں ہا زمیر راجہ ہے مولانا دراہی میں مخصوص اور دنانی مغشوشہ کو گئی اور اگر خریدا اندراہیم یا مغشوشہ کے بدلے سلا کسی سامان کو سما کا صدق پھر یہ ردی ہو گئے کا صدق کا معنی ردی ہونا رواج نہ رہنا ردی ہو جانا رواج نہ رہنا سوما کا سادا تھی جن کا رواج نہ رہا پاتا رہا چھوڑ دیا لوگوں نے ان کے ساتھ عقد کرنا ان کے بدلے میں عقد کرنا چھوڑ دیا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیا قبل القبض کاب والا نا سے پہلے ہی باطل قال تو بے کیا ہو جائے گی تو سم مک سدا پھر یہ ردی ہو گئے ان کا رواج نہ رہا پتہ کن نا سل معاملہ تو لوگوں نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیا قبل القضی اس کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی بل عند ابی حنیفہ دا رحمہ اللہ تو بے باطل ہو جائے گی امام اعظم ابو حنیفہ رحما کے نزدیک وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمت یوم اور اما ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر ان کی قیمت آئے گی بے والے دن کی وقال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ قیمت آخر تا الناس بها اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر ان کی قیمت آئے گی آخر ما اس وہ آخری قیمت النَّاسُ بِهَا جس کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے معاملات کرتے تھے وہ آخری دن کی قیمت آئے گی بھائی فلوسن تھی و علم بھائی فلوسن نافکا کی بات ہے نافک رایجا راجا جن کا رواج ہو فلوس یہ پیسے والا نا پیسے بھائی درہم اور دینار تو چاندی کے ہوتے تھے آج کل آپ سکے چلاتے ہیں یا نہیں بھائی تو قدیم زمانے میں بھی اس طرح سکے ہوتے تھے اب وہ سونے چاندی کے نہیں تھے وہ دراصل اصل سمن نہیں ہے لیکن تاجر اس کو کیا سمجھتے تھے کیسے سمجھ... کیا سمجھ کر چلاتے تو وہ سمان لیکن بر عوام کی اصطلاح میں تو سمن ہے تو لہذا ان پر بھی وہ سمن والے احکام جاری ہوں گے مولانا سمن والے یا جیسے آج کل نوٹ ہیں مولانا اب یہ نوٹ کو سونا یا چاندی ہے بھائی یہ تو ایک ٹکڑا ہے لیکن ان کو کیا سمجھا جاتا ہے سمن سمجھا جاتا ہے تو ان پر کون سے احکام جاری ہوں گے سمن کے احکام جاری ہوں گے سمجھ میں آیا لہذا آپ سو روپے دے کر ایک سو پانچ روپے لینا چاہتے ہیں فوراً کیا حکم لگا دیں گے ریبا ہے بینک جاتے ہیں آپ نئے نوٹوں کی گڈی لیتے ہیں پانچ سو روپئے کے نوٹوں کی گڈی لی اور وہ بینک والے مثلا آپ سے پانچ سو روپئے لیتے ہیں پھر تو آقص صحیح دونوں طرف سے برابری ہے لیکن کبھی کبھار ایسا عموماً باہر اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ پیسے دے کر نوٹوں کی گڈی لی جاتی ہے مثلاً پانچ سو بیس روپئے یا پانچ سو پچاس روپئے دیے اور پانچ سو روپئے والی نوٹوں کی گڈی لے لی, لی یہ جائز نہیں مولانا ریبا گیا بھائی کیونکہ یہ کیا ہے سمن ہے اور سمن جب دونوں طرف سے جن سے کھو دے بھی روپے رہے ہیں لے بھی روپے رہے ہیں تو جن سے لہٰذا مساوات ضروری ہے تو فلوس یہ پیسے لیکن یہاں فلوس بھائی پرانے زمانے میں تو نوٹ نہیں ہوتے تھے وہ سکے چلتے تھے بھائی تو وہ سکے مراد ہیں بھائی وہلوس نافق تی اور جائز ہے بے ان فلوس کے ساتھ اناف قطع جو رائج ہو ان کا رواج ہو ان کے بدلے میں بھی بے جائز ہے وہ علم اگرچہ ان کو متعین نہ کیا جائے اگرچہ ان کو متعین بے فلوس وہ سونا یا چاندی ہے یا لوہے پیتل کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے بھائی لوہے یا یا پیتل وغیرہ سے بنا ہے تو دراصل تو یہ سمن نہیں ہے جب سمن نہیں ہے تو یہ عام سامان ہوا جب عام سامان ہوا تو اس کے اندر آپ نے پڑا ہے والانا بہ کے اندر اس کی تعیین ضروری ہے کیا ضروری ہے بھائی سمن تو تاغین سے بھی متعین نہیں ہوتے آپ نے مسئلہ پڑا تھا یا نہیں میں نے سامنے درہم رکھ دیے سامنے درہم رکھ کر کہا یہ جو درہم ہیں ان کے بدلے میں آپ سے یہ سائیکل خریدتا ہوں پھر یہ والے درہم ضائع ہو گئے میں بھی اٹھا کر دینے لگا تھا میرے ہاتھ سے چھوٹے مالانا دریا میں گر گئے بھائی جن جن درہموں کے بدلے میں نے آکد کیا تھا وہ درہم اور وہ درہم تو ضائع ہو گئے تو آپ کیا حکم لگائیں گے آکد فاسد ہو گئے یا میرے ذمے ان جیسے اور درہم دینا ضروری ہے جیسے اور دل معلوم ہوا یہ تعین سے متعین نہیں ہوتے کیونکہ یہ سمن سمن تو تو اب فلوس فلوس کی بات وہ پیتل سے بنا ہے یا لوہے سے بنا ہے وہ تو سونا یا چاندی نہیں ہے لہٰذا وہاں کیا کرنا چاہیے تھا ان کو تعین ہونا چاہیے تھا عام چیز جب بھی کوئی خریدی جائے سونے چاندی کے علاوہ کیا ضروری ہے وہاں پر مبیے کی تعیین ضروری ہے بھائی بے کا باپ شروع کرتے ہوئے غالباً میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ بیع کے باپ میں تعیین اور ذکر سمن ضروری ہے بھائی تو لہٰذا یہ سمن کی جنس میں سے جب نہیں تو ان کی تعیین ضروری ہے لیکن کہتے ہیں چونکہ تاجر اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں سمن سمجھ سمجھتے ہیں لہٰذا بغیر تعین کے بھی ان کے ذریعے صحیح. اور تعین کر بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کو کیا شمار سمجھا جاتا ہے سمن سمجھ سمجھا جاتا ہے لہذا یہ بھی اگر تعین کر بھی دیا جائے اور پھر یہ ضائع بھی ہو جائے تو بھی وہی حکم لگے گا آفت فاصف نہیں ہوگا بلکہ ان جیسے اور خلوص دینے پڑیں گے سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ عجوز الب بالفلوس نافقتی اور بے جائز ہے رائج فلوس کے بدلے وہ علم اگرچہ ان کو متعین نہ کیا جائے کیونکہ یہ سمن ہے مولانا تو تعین کر بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ انکانت کا سدتل بے اوبی ہا اور اگر یہ کاسد تھے کا سامان گزرا اوپر رضیوں نہ رواج نہ رہنا وہ اگر یہ ایسے تھے جن کا رواج نہ تھا لم یا جزل بے تو پھر ان کے بدلے بے جائز نہیں ہے یہاں تک ان کو کیا کر دے متعین بھائی اب جب ان کا رواج ہی نہیں ہے تو اب یہ سمن تھے بھی نہیں اور اب شمار بھی نہیں ہو رہے جب سمن شماری نہیں ہو رہے تو آپ سامان کے حکم میں ہے اور آپ سامان کی جب بے اشیرا کی جائے تو اس کی تعین ضروری لہذا ان کی بھی تعین ضروری ہے صورت سب کو سمجھ میں آ گئی اس لیے کہا جب ان کا رواج نہ رہے تو ابھی آپ سامان کی طرح بن گئے تو ان کے بدلے بحث صحیح جائز نہیں ہوگی جب تک ان کو متعین نہ کر دے کہ ان کے بدلے میں چیز خریدتا ہوں آپ سے چلیے بس مولانا ادے مر مل بالکل کل